وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه الإعادة بھائی بات چل رہا ہے کس کو زکات دینی جائز ہے اور کس کو زکات دینی نہیں جائز بھائی تو چنانچہ سب سے پہلے صاحب خدوری نے وہ آیت ذکر کی تھی کہ جس کے اندر زکات کے مفارف بیان ہوئے تھے بھائی زکات کے مفارف اسی طرح صاحب خدوری آپ کو آگے سے تفصیل بتلاتے چلے گئے بھائی یا یہ بھی بتلایا آپ کو انہوں نے کہ اپنے اصول و فروغ کو زکات نہیں دی جا سکتی بھائی اصول یعنی جو اوپر کی طرف ہیں باپ دادا نانا پرنانا پردادا وغیرہ بھائی اور اسی طرح دادی نانی ہے پرنانی ہے پردادی وغیرہ اور فروغ جو ہے جو نیچے کی طرف اولاد وغیرہ ہے یعنی بیٹا ہے پوتا ہے اور پڑ پوتا ہے اسی طرح بیٹی ہے ان کو زکات نہیں دی جا سکتی بھائی البتہ اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکات دی جا سکتی ہے بھائی سمجھ میں آئے جیسے بھائی ہے بھائی اگر مستحق زکات ہے تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے بہن اگر مستحق زکوات ہے اس کو زکات دی, دی جا سکتی ہے بھائی چچا ہے سوفھی ہے سوتیلا باپ ہے سوتیلی ماں ہے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بھائی جبکہ کہ مستحق ہوں بھائی تو کہتے ہیں وقول ابو حنیفت اب محمد الرحم اللہ بھائی ایک آدمی نے کسی کو زکوت دی اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص فقیر ہے محتاج ہے غریب ہے لیکن پھر پتا چلا بعد میں وہی کہ یہ تو مالدار آدمی ہے جس کو میں نے پیسے زکات کیے تھے دیے تھے وہ تو مالدار آدمی ہے یا یہ تو ہاشمی ہے اور ابھی اوپر اوپر ذکر ہوا کہ بنی ہاشم کو زکات دینا جائز نہیں او کافر ہوں یا یہ پتا چلا کہ یہ شخص تو کیا ہے کافر تھا جسے میں نے مال دے دیا زکات کا یا اندھیرے میں کسی کو زکوات دی اس نے بھئی تاریخی تھی نظر نہیں آیا کون ہے بعد میں پتا چلا یہ تو اس کے والد تھے جس کو اس نے زکات دے دی یا اس کا بیٹا تھا زکات دینے والے کا بیٹا تھا بھئی تو امام اعظم حنیفہ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اس شخص پر زکات کا اعادہ نہیں ہے بھئی بس زکوٰۃ ادا ہو گئی زکوات ادا ہو گئی بھئی, <تصفح> بھئی, بھئی ادائیگی ہو گئی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اعادہ ہے اسے پھر کیا کرنا پڑے گی زکات دینا پڑے گی دینا پڑے, دینا پڑے تو یاد رکھیے اگر وہ لینے والا تو کافر تھا پتہ زکات دی پتہ نہیں تھا چلا دے دی بعد میں پتا چلا یہ کافر تھا تو زکات ادا نہیں ہوئی پھر دینا پڑے گی لیکن اگر زکات دی پھر بعد میں کیا پتا لگا کہ یہ تو کافر نہیں بھائی کافر کا تو مسئلہ میں نے بیان کر دیا اس کی صورت میں ادا نہیں ہوئی تو بارہ کیا کرنا پڑے گا اعادہ کرنا پڑے گا ہاں باقیوں کی صورت میں زکات ادا ہو جائے گی اب اعادہ نہیں کریں گے بھائی یہ مانا ہے وقال ابو حنیفت و محمد حوالے کر دی زکات ایک ایسے آدمی کو جسے یہ کمان کرتا ہے کہ ایک فقیر ہے مان ظاہر ہونا بھائی اسی سے بیان ہے بھائی بیان کے ذریعے بھی انسان اپنے دل کی بات کو ظاہر کرتا ہے بھائی بانا پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے یعنی اسی دینے والے کا باپ یا بیٹا ہے فلا ادت علیہ تو اس شخص پر زکات کا اعادہ نہیں ہے بھائی اس لیے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کیا کر لی پوری کوشش کر لی بھائی میں نے بتایا کافر کی صورت میں اعادہ کریں گے بھائی جی وقال ابو یوسف رحم اللہ تعالیت امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اعادہ ہے اسے اعادہ کرنا پڑے گا ولا شفسن سما علیما ابد ہو او مکات اب لم یسوی قم جمیا دوسری صورت یہ کسی کو زکوات دی گئی اندھیرے میں دی مثلاً بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کا اپنا غلام تھا یا اس کا اپنا مکاتب تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں تینوں ایما کے نزدیک زکوۃ ادا نہیں ہوئی بھائی اس لیے کہ غلام کا مال دراصل کیا ہوتا ہے مالک ہی کا مال ہوتا ہے تو وہ ادائیگی پائی نہیں گی تملیغ پائی نہیں گی غلام تو کسی چیز کا مالک ہی اور زکات نے تو تملیغ ضروری تھی کہ دوسرے کو کیا کیا جائے مالک بنایا جائے اسی لیے تو بتلایا تھا کہ اس کے لیے مسجد نہیں بنا سکتے کسی کو کفن نہیں دے سکتے اور سمجھ میں آیا کیوں کیونکہ زکات کے اندر کیا ضروری ہے کسی دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے بھائی اسی طرح مکاتب جو ہے مکاتب کو دے دیا بھائی مکاتب کے مال کا بھی تو یہ مالک کا حق ہوتا ہے اس کے مال میں تو تملیغ نہیں پائی گئی پوری طرح لہذا اس صورت کے اندر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی <سؤال> تو کہتے ہیں ولا دفاع علا شین اور اگر حوالے کی کسی شخص کے زکوات تو ماہمہ ما پھر اسے علم ہوا کا نہ ہو آب امکاتب ہو کہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے لم یا جسری قول ان ج جائز نہیں ہے ان سب کے قول میں یعنی کے قول میں یہ جائز نہیں ہے ولا جفرو ہا الا میم لکھو اقلم ذالک بھائی یاد رکھیے زکات اس شخص کو دیں گے جو نصاب کا مالک نہ ہو بھائی نصاب کا مالک نہ ہو اور جس مال میں سے بھی ہو وہ نصاب کا مالک نہ ہو بھئی زکوات کی ادائیگی کی کے لیے تو ضروری تھا زکات کے کی وجوب کے لیے تو ضروری تھا کہ انسان نصاب کا مالک ہو بھئی. کس کا مالک ہو مال اور کس کس مال میں یہ آیا کرتی تھی سونا چاندی روپے پیسے اور مالے تجارت باقی جو گھر کا سامان ہوتا تھا گھر کا سامان تھا چاہے وہ کروڑوں میں کیوں نہ ہو میں نے بتلایا تھا اس کے اندر زکات نہیں لیکن جس کو دینی ہے اس کے پاس نصاب نہیں ہونا چاہیے کامل چاہے مالے یعنی اس نصاب میں سے ہو یا اس کے علاوہ زائد سامان ہو سمجھ میں آیا بھائی ایک آدمی ہے اس کے پاس سونا چاندی کرنسی یا مال تجارت تو اتنا نہیں جو نصاب کو پہنچے سترہ اٹھارہ ہزار کو جو پہنچے اتنا اتنا سونا چاندی بھی نہیں ہے روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے اٹھارہ ہزار تک نہیں پہنچتی اس کی قیمت بھائی لیکن اس کی ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی قیمت نصاب تک پہنچ جاتی ہے اس کی ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان وہ ہے بھائی جو استعمال میں نہیں آتا بہت قلیل کبھی استعمال میں آ جاتا ہے ورنہ استعمال میں ہی نہیں آتا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو گھر میں جو ضرورت کا سامان ہے جو ان کے اس کے اور اس کے گھر والوں کے استعمال میں آتا رہتا ہے وہ تو ضرورت سے زائد نہیں لیکن جو استعمال میں نہیں آتا نہایت فلیل کا بھی استعمال مجھے مجھے میں آتا ہے تو اس کو بھی ملایا جائے گا اس کے قیمت بھی ملے ملے لگائی جائے گی اور دیکھا جائے گا نصاب تک اس کی قیمت پہنچتی ہے نہیں زکات کی ادائیگی میں تو ہم ان کی قیمت نہیں لگاتے تھے لیکن اب کیا کیا جائے گا زکات کا مستحق ہونے کے لیے ان کی بھی قیمت لگا کر دیکھی جائے گی کہ کہیں نصاب تک تو نہیں پہنچتے اور جائز نہیں ہے زکات کو زکات کی طرف یملک لکھنص جن مالک ہے نصاب کا مین امال کالا کانا جس مال میں سے بھی ہو گئی اسی لیے دیکھا صاحب خدوری نے کیا قید بڑھا دی جس مال میں سے بھی ہو بھائی جس مال میں سے بھی ہو سمجھ میں آیا یہ جو چار مال تھے نا جس میں زکات آتی تھی اس کو کہتے تھے نصابِ نامی کیا کہتے تھے یہ نامی نمو سے ہے نمو کا معنی بڑھنا بڑھنا کیونکہ اس کے اندر عموماً بڑھنا پایا جائے گا بھائی مال تجارت ہے بڑھتا ہے یعنی سال کے اندر بھائی ہاں سونا چاندی وغیرہ اس کے لیے بھی, بھی, بھی, بھی اگرچہ گھر میں پڑا رہے لیکن یہ حکمن لگا حکم لگائیں گے یہ کیا ہے بڑھنے والا مال ہے حکمن بڑھ رہا ہے تو یہ جن میں جن چیزوں میں زکات واجب تھی یہ سارے تھے نصاب نامی اور یہ جو گھر کا سامان میں نے بتلایا ضرورت سے جو زائد ہے وہ نصاب غیر نامی ہے بھائی اور زکات تو صرف کس میں آیا کرتی تھی دانے دانے دانے نساب نامی میں آتی تھی نصاب غیر نامی میں نہیں آتی تھی لیکن زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کے پاس نہ تو نصاب نامی ہو اور نہ نصاب غیر نامی ہو گئے تیسری کامین ای مال انکان جس مال میں سے بھی ہو وہ لبو اقلا من ذالب اور جائز ہے دینا زکات کا الامن اس شخص کو یملیکو لیکو جو مالک ہے اقلم کا اس سے اس سے کم کا جو مالک ہے بھائی جو اس سے کم کا مالک ہے نہ اس کے بعد نصاب نامی ہے نہ نصاب غیر نامی ہے اس سے کم ہے تو اس کو دینا جائز ہے وہ انکان صحیح مختصباً اگرچہ وہ صحیح ہو مختصباً کمانے والا ہو بھائی صحیح ہے ہمارا نہ معذور وغیرہ بھی نہیں اپاہج بھی نہیں ہے اور مختصر کیا کرتا ہے کمانے والا بھی ہے پھر بھی جب اس کے بعد نہ, نامی ہے، نہ غیر نامی ہے تو وہ زکوت کا مستحق ہے اس کو زکوات دی جا سکتی ہے یوکر نقل و زکات امبل دین الا بلدین اور مکروح ہے زکوات کو منتقل کرنا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ایک شہر سے <تصفيق> وَاِنَّمَا يُفَرِّقُ صَدَقَتُكَ لِقَوْمٍ فِيهِمْ اور تقسیم کیا جائے گا ہر قوم کی اس کے صدقے یعنی ہر قوم کی زکات کو فیہم انی میں انی کے اندر الا اِن یحتاج این قل هل انسان الی قرابتی مگر یہ کہ محتاج ہو جائے اس کو منتقل کرنے کا انسان الی قرابتی اپنے رشتہ داروں کی طرف او علا قومی یا ایسے لوگوں کی طرف ہم احوج وجو الئی ہی, ہی ہے آپ کے نسخوں میں بھائی ہونا چاہیے ہم احوج الیہا جو زیادہ محتاج ہیں زکات کے من اہلی بلدی ہی اس کے اپنے شہر والوں سے الیہا بھائی ہاضم زکات کو راجے ہے بھائی بھائی صاحب خدوری آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی جس شہر کی زکوٰۃ ہو اس کو کسی دوسرے شہر کی طرح منتقل کرنا مکرو ہے اس زیادہ حق اسی شہر والوں کا ہے تو مال زکوٰۃ کو کیا کیا جانا چاہیے جس شہر سے وصولی ہو اسی شہر کے محتاجوں مساکین وغیرہ میں اس کو تقسیم کر دینا چاہیے ہاں کبھی انسان محتاج ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار ہیں وہ بڑے محتاج ہیں تو پھر اس صورت میں اجازت ہے بھائی تو اس کے رشتہ دار یا ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ اس کے شہر والوں سے بھی زیادہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے تو پھر اس صورت میں انسان کیا کر سکتا ہے منتقل کر سکتا ہے یہ مانا ہے بھائی دیکھو مکرو مِن ہے منتقل کرنا زکات کو ایک شہر سے ہر قوم کی زکوٰۃ کو انہیں ان کے اندر اللہجین خلاحل انسان اللہ قرابتی مگر محتاج ہو جائے اس کو منتقل کرنے کا کون محتاج ہو جائے اس کو منتقل کرنے کا انسان یہ فائل آ گیا انسان اس کو منتقل کرنے کا محتاج ہو جائے الا قرابتی اپنے رشتے داروں کی طرف او قومین یا ایسے لوگوں کی طرف ہم احوج الیحا جو اس زکات کے زیادہ محتاج ہیں من اہلی بلدی ہی اس کے اپنے اس کے اپنے شہر والوں سے بھئی اپنے شہر والوں سے باب صدقت الفطر یہ باب ہے بھائی صدقہ فطر کے بیان میں صدقہ فطر بھائی آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا جب مہینہ گزرتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو صدقہ فطر انسان پر واجب ہو جاتا ہے اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے بھائی صدقہ فطر دینا پڑتا ہے کہ اس نے فطر کے زمانے کو پا لیا کیا کیا بھائی ایک تو روزے کا زمانہ تھا اس کے علاوہ باقی زمانہ کیا کہلاتا ہے فطر فطر کہتے ہیں وہ حالت جو روز جس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اس نے فطر کے زمانے کو پا لیا تو اس بات پر بھئی بطور شو کے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل رمضان نصیب فرمایا اور اب اس نے بخیر عافیت فطر کے زمانے کو پا لیا تو اب اس پر صدقہ فطر دینا ضروری اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالے اور اللہ کے راستے میں دے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں صدقہ فطر کہتے ہیں صدقہ فطر تو کہتے ہیں صدقت الفطر واجبت علی الحر المسلمی اذا کان مالک لمقدار النصاب فاضلا عن مسکنہی و سیابہی و اساسہی و فرسہی و سلاحہی و عبیدہی للخدمہ صدق فطر واجب ہے ہر آزاد مسلمان پر اذا کان مالک لمقدار النصاب جبکہ وہ مالک ہو کس چیز کا نصاب کی مقدار کا لیکن یہاں پھر یاد رکھنا جو بھی نصاب ہو مرانا سمجھ میں آئے چاہے نصاب نامی ہو یا نصاب غیر نامی ہو اسی لیے دیکھو صاحب خزوری آگے بتلائیں گے اس کی ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں وہ بھی اگر نصاب نامی تک پہنچتی نصاب تک پہنچتی ہیں تو کیا کرنا پڑے گا اسے صدقہ فطر خدا کے تفصیل کریں گے کہتے ہیں مالکار جب وہ مالک ہو نصاب کی مقدار کا فاضل اس حال میں کہ وہ زائد ہے عن مسکن ہی اس کی رہائش سے ایک تو گھر ہے ایک زائد گھر بھی ہے اس آدمی کے پاس بھائی جو اس کے کبھی کام ہی نہیں آیا بس ویسے اس نے رکھا ہوا ہے تو وہ کیا ہوا ضرورت سے جائز اب اس کی قیمت لگاؤ تو ضرور نصاب کو پہنچے گی معلوم ہوا اس پر صدقہ فکر دینا واجب ہے اگر اس کے پاس نہ اتنا سونا ہے نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے نہ کرنسی ہے تو جو ضائد ہوگا انمس کنی ہی اس کے رہائش گاہ سے وسیع ہی اور اس کے کپڑوں سے ضرورت کے کپڑوں سے زائد جو ہے وہ اساسی ہی اور سامان گھر کا اساس کیا مراد ہے کیا مانا گھر کا سامان وہ ہی اور اس کا گھوڑے سے اور سلاخی ہی اور اس کے اسلحے سے وہ آبیدی ہی للخدمہ اور اس کے جو غلام ہیں خدمت کے لیے بھائی ان سے جو زائد ہیں چیزیں ان کی قیمت لگا لو نصاب تک پہنچتی ہیں تو اس پر زکوۃ صدقہ فطر واجب ہے سگاری نکالے گا یہ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ون اولادی حاری اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی وہ آبی بھی اور اپنی خدمت کے غلاموں کی طرف سے بھی ادا کرے گا ولا یو ادی انجتی ہی ولا ان اولاد کی بار اور ادا نہیں کرے گا اپنی بیوی کی طرف سے اور نہ اپنے بڑی اولاد کی طرف سے جو بالغ ہو چکی ہے سمجھ میں آیا بھائی جو چھوٹے ہیں صغیر ہے اس کی اولاد نہ بالغ ہیں اس کے خدمت کے غلام ہیں اور اس کے جو ہے اپنی طرف سے ان سب کی طرف سے تو اس شخص پر صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری ہے سب کی طرف سے دے بھائی ہاں بیوی کی طرف سے اس پر دینا ضروری نہیں بڑے اولاد ہیں بالغ ہیں اس کی طرف سے اس پر دینا ضروری نہیں ہاں اگر دے دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی تو کہتے ہیں نہ اپنی بیوی کی طرف سے دے گا نہ اپنی بڑی اولاد کی طرف سے دے گا وہ ان قانوفی ایالی ہی اگرچہ یہ بڑی اولاد کیا ہے اس کے ایال میں کیوں نہ ہو ان کا نان نفقہ اسی پر کیوں نہ ہو اسی کے پاس رہتے ہوں پھر بھی ان کی طرف سے دینا اس کے لیے ضروری نہیں لیکن میں نے بتلایا اگر دے دے, دے گا تو ادا ہو جائے گی ولا یقر جو ام مکاتی ولا عام ممالک کی ہی اور نہیں نکالے نکالکر اپنے مکاتب کی طرف سے سمجھ میں آیا کہ مکاتب پر اب اس کو پوری ولایت حاصل نہیں ہے بھائی اس نے تو مال ادا کرنا ہے اور آزاد ہو جانا ہے اسی لیے اسے خدمت وغیرہ بھی نہیں لے سکتا تو اس کی طرف سے بھی اس پر نہیں ہے ولان مالی کی تجارتی اور نہ اپنے ان غلاموں کی طرف سے جو تجارت کے لیے اس نے رکھے ہیں بھائی یہ شخص کام کیا کرتا ہے غلام خریدتا ہے بیچتا ہے تو جو غلام اس نے تجارت کی نیت سے خریدے ہیں وہ تو مالی تجارت ہے ان, میں سے ان پر تو کیا آ جائے گی زکوۃ آ جائے گی تو صدق ان میں سے اب نہیں ادا کرے گا یہ <خصفت> مانا والا نہ مالی کے ہی تجارتی اور نہ اپنے ان غلاموں کی طرف سے نکالے گا جو تجارت کے لیے ہیں ولاب شریک طور تعلی واحد اور وہ غلام جو دو شریکوں کے درمیان ہے بھئی میں نے اور زید نے مل کر ایک غلام خریدا ہے آدھا غلام اس کا ہے اور آدھا میرا ہے ایک دن میری خدمت کرتا ہے ایک دن اس کی خدمت کرتا ہے بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو اب اس مشترک غلام کا صدقہ فطر کس پر آئے گا کہتے ہیں نہیں بھائی کسی ایک کو بھی اس پر پوری ولایت حاصل نہیں ہے کامل ملکیت نہیں ہے لہذا کسی ایک پر بھی اس کے لیے صدقہ فطر دینا ضروری نہیں یہ مانا والا اب دوبئی نے اور وہ غلام جو دو شریکوں کے بیچ ہو لاف تو صدقہ فطر ان میں سے کسی ایک پر بھی نہیں ہے اور ادا کرے گا مسلمان صدق فطر اپنے کافر غلام کی طرف سے بھی اگر ایک شخص ہے اس کا کوئی غلام کافر ہے بھائی اس کی طرف سے بھی کیا کرنا پڑے گا صدقہ فطر اس کو دینا پڑے گا بھائی سمجھ میں آیا تو صدقہ فطر افراد کی طرف سے دیا جاتا ہے تو یہ سارے افراد جو ہوں گے ان کی طرف سے ہتا کہ عید اور یہ یاد رکھنا آگے صاحب قدوری بتلائیں گے یہ واجب کب ہو جاتا ہے کہتے ہیں جو عید کی فجر کو پالے عید کے دن جب صبح صادق ہوئی مالا نا اس وقت جو جو فرد موجود تھے ان کی طرف سے صدقہ فطر ان پر کیا ہو گیا واجب ہو گیا اس سے پہلے نہیں لہذا عید کی رات سے پہلے اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا صدقہ فطر نہیں ہے بھائی اور اگر عید کی رات میں اس کا بچہ پیدا ہوا صبح صادق سے پہلے تو اس بچے کی بھی کیا کی جائے گی اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر کیونکہ میں نے کہا تھا یہ افراد کی طرف سے دیا جاتا ہے اور جو فرد عید کی فجر کو پاتے ہوئے موجود تھا ان سب پہ کیا آ گیا دقا ہے گیا ہاں اگر اس کا بچہ پیدا ہوا فجر طلوع ہو جانے کے بعد بھائی تو اب اس کی طرف سے زکا دینا ضروری نہیں سمجھ میں آیا تو پہلے وہ تھا رمضان کے زمانے کے اندر کیا یوں کہیں سیام کا زمانہ تھا ایک لحاظ سے اب کیا ہو گیا فطر کا زمانہ شروع ہو گیا تو اس وقت کوئی دخول کو اس نے پا لیا اس وقت میں داخل ہو رہا ہے تو اس وقت وہ واجب ہو جائے گا بھائی فطرت و نصفمرین اوزبیبن او شعرین اور بھائی صدقہ فطر کیا ہے فطرت یہ صدقہ فطر کو کہتے ہیں بھائی فطر فرتو اور صدقۂ فطر جو ہے نصف ساع من سا نصف سا ہے گندم میں سے ہر فرد کی طرف سے کتنا دے دے گا نصف سا گندم دے دے گا یا اس کے بقدر پیسے دے دے او سا من تمرین یا کیا کرے ایک ساخور میں سے او بن یا ایک ساخ کشمش میں سے او رین یا ایک سا جو گندم گندم کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو نصف سا کا اعتبار کریں گے یہ ہے صدا کی تربئی تو نصف سا گندم دے دے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے دے اور کھجور کشمش یا جو میں سے دینا چاہتا ہے تو پھر ہر فرق کی طرف سے کتنا دے گا ایک سا دے گا بھائی ایک سا تو ایک سا دے دے یا ان کے برابر جو قیمت بنتی ہے ان کی وہ دے دے بھائی وسا آئندہ ابھی ہنی اچھا بھائی اب سا کی بات آ گئی کتنا ہے وہ مقدار بتانے لگے کہتے ہیں وسطہ آئندہ ابھی ہنی فتح رحم اچھا بھائی یاد رکھیے سا تین قسم کے ہیں بھائی تین سا رائش ہے عرب میں بھائی تین سا ایک سائے ہاشمی کہلاتا ہے بھائی یاد رکھنا قیمتی بات ہے آگے آپ کے کام آتی رہے گی سائے ہاشمی سائے ہاشمی یہ برابر ہوتا ہے بتیس ریتل کے بتیس ریتل دوسرا ہے سائے حجازی حجازی خا بھائی فقے والی جیم علی زا ہے آگے ذا یا سارے حجازی یہ پانچ ریتل اور سولو سے ریتل کے برابر ہے یہ پانچ ریتل اور سولو سے ریتل کے برابر ہے لکھ لیا بھائی اچھا تیسرا ہے سائے عراقی سائے عراقی یہ برابر ہے آٹھ ریفل کے آٹھ ریفل کے سائے لکھ لیے بھائی پہلا سا کون سا سا ہاشنی یہ کتنے ریتل کا ہے بتیس ریتل کا یہ تو بہت بڑا سا ہے بھائی دوسرا ہے سائے یہ کتنا ہے پانچ ریتل اور سلوس ریتل یعنی تیسرا حصہ ریتل کا بھائی تو یہ چھوٹا ہے سا بھائی سب سے اور تیسرا کیا ہے ایرانی جو برابر ہے آٹھ ریتل کے اور یاد رکھیے یہی سا خنفی ہے بھائی ہمارے نزدیک یہ سا ہے در دراصل علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سا کون سا تھا بھائی حجازی تھا یا سائے عراقی تھا تو ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رائج مدینہ میں سا تھا وہ کیا تھا سائے عراقی تھا بھائی جو کہ آٹھ ریتل کے برابر ہے جو کہ آٹھ ریتل کے برابر ہے تو یہی سائے عراقی کیا ہے مولانا سائے حنفی بھی ہے یعنی احناب کے نزدیک یہ ہے وہ ساقی مقدار حز جو حضور وسلم کے ساخی تھی بھائی یہ یاد رکھیے کتنا بنا آٹھ ریتل اور یہ بنتا ہے آٹھ ریتل برابر ہیں بھائی دو سو ستر تولے کے برابر ہے آٹھ ریتل برابر ہیں دو سو ستر تولے کے تو ایک سیر کتنے تو ایک شیر میں کتنے تولے ہوتے ہیں بھائی ایک سیر میں یاد رکھنا اسی تولے ہوتے ہیں ایک سیر میں اسی تولے ایک کلو رائج ہے یہاں ایک سیر رائج ہے ہمارے ہاں بھائی لیکن کلو ذرا زیادہ ہوتا ہے سیر تھوڑا کم ہے اس سے کلو تقریباً چھ تولے کے لگ بھگ تقریباً اس سے زیادہ ہوتا ہے تو سیر جو ہے وہ اسی تولے کا ہے تو یہ دو ستر تولے ہیں کتنے سیر بنیں گے بھائی ہاں یہ دیکھو اسی سے تقسیم کرو آٹھ یہ چوبیس دو سو چار تین شیر پورے بن گئے اور تیس تولے ہیں یہ تیس تولے چھ چھٹانک بن جاتے ہیں یعنی ڈیڑھ پاؤ بھائی ڈیڑھ پاؤ تین سیر اور چھ چھٹانک یہ یوں تین سیر ڈیڑھ پاؤ یہ ایک سائے حنفی کی یا سائے عراقی کی مقدار ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اور کتنا سا دینا ہے بھائی گندم میں سے دیں گے تو کتنا دیں گے نسو سا اس کو نصف کر لیں گے اس کا وہ گندم میں سے دیں گے اور اگر کھجور زبیب یا شعیر میں سے دینا ہے تو پھر پورا سا دینا پڑے گا بھائی تو دیکھیے کہتے ہیں محمد عراقی اور سا جو ہے طرفین رحمہ مل کے نزدیک آٹھ ریتل ہیں عراقی آٹھ رتل ہیں عراقی آٹھ رتل ہیں عراقی آٹھ وقال ابو یوسف خم ستو ار تعلیم و اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں پانچ ریتل اور سلسف ریتل ہے معلوم ہوا بھائی طرفین کے نزدیک کون سے سائے مراد ہے سا راقی اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک صائے سجازی بھائی سات پتلانی نے پانچ رتل اور ستو سے رتل تو یہ کون سا صاحب ہوا صائے سجازی تو ان کے نزد اور ان کے نزدیکی ہے صاحب حضرس سلام کا با فقہ کرام میں لکھا ہے بھائی کہ بھائی کی مقدار میں ہمارے تینوں ایمان میں کوئی اختلاف نہیں طرفین نے جو فرمایا 8 رتل مراد ہیں اور امام یوسف رحم اللہ نے جو فرمایا پانچ ریتل اور ست رتل والا صاحب کہتے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی مقدار تھے کیونکہ امام اللہ نے جو ریتل جس کے ذریعے ماپا وہ دوسرا ریتل تھا ایک عام ریتل سے بڑا تھا کیا تھا تو جب ریتل بڑا تھا تو چھوٹے ریتل اس سار کے اندر آتے تھے آٹھ اور یہ بڑے کتنے آئے پانچ ریتل اور سلو سے ریتل بھائی تو سات دونوں کا برابر ہے بات کہا نے لکھا ہے وہ علماء نے تھی طاللہ کو بھی الفجر الثانی یوم الفطری اور یہ صدق فطر کا وجوب جو ہے اس کا یہ متعلق ہے فجرستانی کے طلوع ہونے سے ساتھ بئی یہ کس سے متعلق ہے بھائی آپ نے پڑھا تھا ایک فجر اول ہے ایک فجر ثانی فجر اول کو کیا کہتے ہیں صبح کاظب اور فجر ثانی کو کیا کہتے ہیں صبح صاحب میں نے بتلایا تھا فجر کے وقت سے کچھ قبل آسمان کے پر مشرق کی طرف ایک روشنی پھیلتی ہے ستون کی صورت میں اوپر کی طرف جاتی ہے جاتی ہوئی نظر آتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے فجر کاظب کہلاتی ہے اور اس کے چند منٹ کے بعد پھر یہ روشنی چند سیکنڈ رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے چند منٹ رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے چند منٹ بعد بھائی پھر روشنی پھیلتی ہے افق پر مشرق کی جانب اور یہ پورے افق پر پھیلی ہوئی ایسا ایستا پھیلتی ہے بڑھتی پھیلی جاتی ہے بھائی وہ کیا ہے فجر صادق فجر صادق مراد ہے تو میں نے بھی بتلایا تھا یہ کب عاجیب ہوگا سر کیسی تھا جب کون سا زمانہ پالے فجر ثانی یعنی صبح صادق کو پالے وہی وہ بتلا رہے ہیں وجوب فطر یعنی صدقہ فطر کا جو وجوب ہے وہ متعلق ہے فجر ثانی کے طلوع کے ساتھ یوم الفطر یعنی عید الفطر کے دن فمات قبل غال قلم تجب فطرت ہو جو شخص مر گیا اس سے پہلے تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے بھائی من اسلم اول دباد طلو الفجری لم تج فطرت ہو اور جو مسلمان ہوا یا پیدا ہوا طلوع فجر کے بعد پیدا ہوا لم تجیب فطرت ہو <تصفح> تو اس پر بھی واجب <تصفح> نہیں ہے <تصفح> بھائی غلط ری جناس الفطر تم الفطر قبل القروج اور مستحب یہ ہے کہ نکالیں لوگ بھائی صدقہ فطر کو عید کے دن عید گاہ مسلح عید जाने से گاہ جانے سے پہلے بھائی عیدگاہ جانے سے پہلے کیا کر دینا چاہیے صدق فطر ادا کر دینا چاہیے فخرا وغیرہ کو دے دینا چاہیے بھائی فہم قدمہ قبل یوم الفطر جاز آپس اگر اس کو مقدم کر دیا عید الفطر کے دن سے بھی سے پہلے جازا تو یہ بھی جائز بھائی ایک آدمی ہے وہ مالدار ہے وہ کیا کر دیتا ہے عید کے دن سے پہلے سزا کا देना دینا چاہتا ہے تو کیا हो ہو جائے گا یا ادا نہیں ہوگا کیا کہتے ہیں ادا ہو جائے گا اس لیے کہ سزا کا فطر کی کن کی, کی طرف سے دیا جاتا ہے افراد کی طرف سے اور وہ افراد اس وقت موجود ہیں تو ان کی طرف سے دے دیں وہ انوہ یوم الفطر اور اگر اس کو مؤخر کر دیا عید الفطر کے دن سے ایک آدمی نے عید الفطر کے دن نہیں دیا بھائی سستی کی کوتا کی تو کیا بعد میں معاف ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی جب بھی دے دینا پڑے گا یہ تاقید نہیں ہوتا تو دینا پڑے گا چاہے تاخیر سے کیوں نہ دے بھائی تو سمجھا تاخیر کی صورت میں گناگار ہوگا وإن أخروها عن يوم الفطر اور اگر اس کو مؤخر کیا عید الفطر کے دن سے لم تکت تو پھر بھی یہ ساقط نہیں ہوگا وكان عليهم اخراجها اور واجب ہے ان پر اس کا نکالنا یعنی پھر بھی یہ واجب ہوگا چاہے بعد میں کیوں مؤخر کیوں نہ کر دے بعد میں بھی دینا ہی پڑے گا بھائی چلیے بس ملانا هذا والمراد والله اعلم بحقيقه القلا